دنیا میں اب تو آگان کے ہی آگانی ہیں دنیا پہ امتحان آتا ہے اور جس دنیا کی خاطر اللہ کو وسط کو ناراض آگے ہوئے ہیں ہوتی دنیا یہاں بےحد لفت ہو جائے گا اتنی بے حد لفت گی جائے گا کہ بندہ کون کے یہاں کس دنیا پہ تمہاری مریض کس لار یہاں تمہاری مریض صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہیں تنقید کے جا راستے میں ایک مرا ہوا ڈمبا یا کچھ جانور مرا ہوا ہوا تھا تو وسلم نے صحابہ کیا تھا کہ تم میں سے کون کو ایک یا دو تیرہ دنوں بدلے تھے مرے ہوئے صحابہ کیا گیا پیار اللہ وہ تو ہمیں ایک خریدنا پسند نہیں کرتے نے فرمایا کہ دنیا میں مخوم یہ ہے دنیا یہاں سے بھی جاتا تھا مردہ زاد بے حد پر اور بالکل یہ بھی ہو فرمایا بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا بہت بری ہو رہی ہے دنیا میں برانگ بھائی دنیا تو ایسی چیز ہے جس نے اس میں رہتی اور بہتر ہے نالی آ گیا کے لیے تو وہی دنیا دیتے ہیں اور اگر وہ یہاں پہ اللہ کی نافرامانی کام عبادات نہیں کام آپ نہیں تو یہ تو آمالی ہے دنیا نہیں دنیا تو وہ ہے کہ دنیا یہ کھیتی ہے کھیتی ہی نہ ہوگی تو آپ گا تو یہ ہے کہ آزار محدود ہی دنیا میں کھل جائے یہ کہاں مر رہے رہے کس کے اور کیسے کی وغیرہ اور جو ہے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں کہاں رہا رہا رعای آئے گی کہ جیسے اگر ماں باپ آپ مارے یا بیوی بیمار آ رہے ہیں اور ضرورت ہے تو اس وقت جو ہے وہ جماعت چھوڑ چھوڑ رہتا ہے ورنہ نماز واجب واجب ہے اگر نہیں جب مسجد میں جا کر جماعت سے نماز ادا نہیں کرے گا تو لیکن اگر کسی بیمار آ ہیں تو کیا کہاں سے ہو گیا بندے کہاں سے انوالو ہو گیا بندے کو بندے کی ضرورت وہاں تعالیٰ نے اپنا جمار مار مار دیا کہ تم غریب لوڈ لو اس کے اہم حقوق ہے نا لیکن اللہ نے اپنی نافرمانی کے مقابلے میں ماں باپ کی تعداد کہ ہماری نافرمانی کا کام نافرمانی کا حکومت دیں تو ماں باپ کی تعداد جائز کیا بابا دیکھیے نافرمانی سے بچنا کتنا ضروری ہے تعارات کرنا جتنا ضروری ہے اتنا ہی زیادہ ضروری نافرمانی سے بچنا بھی تو یہ بھی اللہ کی نافرمانی کی کہ اگر بیمار والدین بیمار اور یہ بھی مارا ہے اور یہ کہتا ہے نہیں میں اللہ ہوں میں جا رہا ہوں اللہ علیہ نمار بنڈ بوڑھے والے کو ضرورت ہے کہ رشوت ہمارے پاس آتے اور یہ کہتا ہے نہیں نہیں تو یہ رہائش ہے کہ نہیں کہ یہاں تو اللہ کو فرما کہ اگر ضرورت ہو تو تم ان کے پاس آؤ اور یہ جو ہے یہ ناسمجھ ہے تین کی سمجھ میں ہی ہے باپ جو ہے مقصد کو اللہ سے راضی کرنا ہے نماز بھی مقصد اللہ سے راضی کرنا ہے ذکر خراب کا بھی اللہ سے راضی کرنا ہے نا بھی اللہ سو راضی کرنا ہے اور دیگر اگر اور ناپر کے بچپن میں بھی مقصد یہی اللہ دے گا تو کیا بات ہے کہ یہاں لیکن ناپرمانی کے مقابلے, مقابلے, مقابلے میں جو ہے مقابلہ میں ہونا پڑھے لیکن بالکل ہی بولا بالا جنر ماگواری جن جن, بسم. جن, بسم. جن, جن, جن لوگ جو لو ہے وہ بھولے بالے والے ارے یار مینار نہ بناؤ گا یہی کہتے ہیں ٹھیک ہے رج ندی جنتی لوگ جو ہیں وہ بولے بلے گولے بھال بھال لیکن دین میں وہ ہے دین جو ہے اسی مزمتی کا نام نہیں ہے دین خراب پیدا لائی اگر پیداری نہیں ہوگی ہوگی تو ویچار محروم رہ جائے گا کہ نافرمانی کا موقع ہوگا وہاں اگر اپنی اور گولے لیکن نافرمانی اگر اگر بیداری وہ چونڈی نہیں ہوگی اور اتنا تار اور محروم رہ جائے گا اگر اگر پیاری آ رہی چالاکی نی لڑائی تین ڈیئن کے اندر تو اسی کو اور حضرت نے بیان میں یہ گولے بھرے لوگوں کے لیے لب تک کوئی اور لیکن آگے بڑھنا جو کریم بھی ہوگی وہ کریم بولے والے ندی تھی تو بازی کہتا ہے جس طرح جگہ میں بڑا بڑا بنایا ہاتھ مارا اس کی جیب سے اور تھا کی لگا جو اور مدرسے کی سب نے لے آیا ہے بے وقوف تو بےقوف چونکہ اس نے اپنا کتنا بڑا بڑا اندازہ ہی نہیں تو اگر پکڑا چھوڑ دی تو یہ نہیں ہے کہ وہ گولا ہے اور بھی بلکہ وہ اولا والا ہے لیکن جو ہے کسی بھی ریٹ میں ہاٹا والا کیا کرا اس نے کہا نے کہا کہ مو سے نہیں کہہ سکتے اس نے کہا میرا بھی لوگوں سے بار بار میرا نہیں کرتا اچھا یہ اشار آ رہا ہے اور کون کمیڈنگ ہاں بس ٹھیک ٹھیک یہ اب بالکل ختم ہو گئی اشعار یہ میرے مرشید محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں تھوڑی سی کو تو کھولو یار یہ سارے پریشان ہو جائے جاتے حضرت حامردہ مرحمۃ جانے جانا رحمۃ اللہ نے سنایا ہے کہ ایک بڑے ہوئے آتے ہوتے ہیں بہت ہی مخلص تھے ان کو پنکھا تو تھوڑا سا اللہ والوں کو اعتراف ہو جاتا ہے آگے ہے تو لگے تو ڈانٹ ڈانٹ فرمایا کہ اتنی تیز ہوا چل رہا ہے کہ اتنی کر رہا ہے تو منہ سے نکل کر کہ نہ یوں چہنے ہیں نہ ہی نہیں بزرگوں کے ساتھ رہتے ہوئے بہت احتیاط اور بہت ادب کے ساتھ اور اللہ سے ادب رہنا چاہیے اور مانگتے بھی رہنا چاہیے کہ اللہ اللہ کریں بے ادب محروم مندل منتل بے ادب آدمی جو ہے وہ اللہ کے پلے محروم سے چلتا ہے تو اللہ اللہ کا ادب بھی مانگتا رہے تو غرض یہ غورت میرے بات تھا جاؤ گا تو میں اللہ کے وہ لائی گئی ہو تو بہت خاندان تھا تو پھر نے مار مار دیا پھر اس کی بہت بڑے اللہ والے یہ کہیں گے نہیں ایران جانا ہے آ جاتا زبا سے تو ہے دوست شہلا دیا ہے سے تو ہے دوست شہدادیا ہے بات مگر دیا ہیں اور روشنی سے کی یہ سردار گانج یہ لڑا لٹایا ہے اور جس منہ سے کھاتا ہے وہی الگ لگ الا لا لٹا وہی बार-बार بار بار دیکھو حضرت ابو البلو کے رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو البلو کے رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیان آئے ہمارت دلا کہ آپ کو ناپاکے صحابہ کا صحابہ کے بارے میں کہ اپنے آپ کو ہم ناپاک فرمایا کہ فرماتے تھے کہ انسان سے نکلا ایک بات اس قبر بے قارہ بیان ناپا پاگ اور واضح لوگ ہیں ان کو یہ صاحبہ کیا بات کر رہے ہیں بھائی بھائی بات یہ ہے کہ یہ ہے کہ گناہ نا نفلت پیدا ہوتا ہوگا معلوم ہو جائے کہ گناہ اس سے بھی زیادہ الگ تو یہاں ہم نے فرمایا کہ باطن میں کب ہیں نہیں جن کو کی فصل لگتا کے لوگوں جب جب جلوت میں ہوں محفل میں ہوں بڑے اللہ والے اور باپہ بنے ہوئے اور الور کے اندر جو ہے وہ باغبانی ہیں باتین کے اندر ہے دل کے اندر کے گنا اور یوں کر لیں گے یوں کر لیں گے یہ لے یہ باتیں کیا تو دعوے ہیں کہ ہم یہ نکل گیا اور یہ سب ہمارا اور و گروپ کے ساتھ ہمارے ہر بالک کا بھی نام لیا اور ایک بڑے گروپ کا وہیں کچھ جن میں ہے ان کا بھی نام نہ تو پھر وہ خاموش رہے مگر جاتے, جاتے جاتے ہم نے کہ اب کوئی آگے ہو کوئی بھی ہو ہم سے جب انہوں نے اتنے دعوے تو ہم نے ان کو شری داڑی کی بتانا چاہیے تو وہ ایسے موڑ کے بھاگے اور ہم نے ان کو کہا ہم لگے لیکن وہ ایسا بھاگے کہ میرے نے لگا کہ کیا اتنے بڑے بڑے دعوے اور جب ہم ایک بات کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی چلو اگر انسان کمزور ہے نہیں کرتا لیکن لیکن کیا بات بتا رہے تھے کہ کہاڑی جو ہے ایک مٹھی ہے تینوں چلا کر اپنی مٹھی ہو اجام بچے کی نہ ہو یا اپنے بچے کی نہ ہو اپنی مٹھی سے نام لو اگر بنا دو سے داڑی آڑی الحمد للہ اللہ خود بناتا ہوں اور اگر نائی کے پاس بھی جانا ہے کوئی سر کی وہ تو چاہیے لیکن مدد تو پر اپنی اس میں یہ نہ ہو کہ نائی جو ہے آپ کی تاڑی کرتے ہیں کیونکہ ایک ایک کم کم ایک کترانا ہرا رہا دکھا رہا ہے چاروں اماموں کے نظر تو وہ عالم بھی ہیں اور اپنے دعوے ہم نے دلانا چاہا انسان ہے کبھی نظر نہیں جا کے تو ہم نے دھیان دیا ہمیں تجلی ہوئی لیکن کیا کیا تو یہ ہے کہ دل میں ہے زبان بات تو بڑے بڑے دعوے ہیں لیکن دل کے اندر جو ہے وہ خوفنا نہ لینے کہ یہ کر لیں گے اور یہ کر لیں گے اور نہ محروم اور نہل کے اندر یعنی جلد دنیا داروں میں ہیں تو وہاں کوئی نگاہ کا حفاظت ہی نہیں اختلاف مخلوق علاج میں کاروبار کام کاج چڑھیاں سب چیز چل رہی تو یہ ٹھیک نہیں رہی اگرچہ انسان کمزور ہے یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کو چھوڑنا پڑے گا ورنہ اللہ لمبن زباتیاں ہیں بات مگر ہیں اسمارت ان لے کو اسمارت سے مت لے ان کے نو بات پر درباریاں تو درباریاں ہیں تارت متو کے کاری برکل سے درباریاں ہیں وہ واپی پہ آنے لیکن پچھلی دفعہ کا توبہ توبہ کرنے قصور کرنے والے بالکل لذت میں نے دیکھا بھی اصل بغور تھا مگر مجھ کو یہ بات آئی نہیں اور جو ہے مجھ کو بہت مزے اللہ میں نے پورا زارکار کیا مجمع کم ہوتا ہے مجمع نہ ہونے کے برابر آپ نے کبھی ایک کاٹنا کبھی تو وار واضح لیکن عجیب بات یہ ہے کہ میرے مرشدین کا فیض ہے مجھ کو یہاں زیادہ محسوس ہوتا ہے ایسی ایسی باتیں یہاں صبح یہ دیکھو کہ تیر دیتو تیر دیتو جو ہے یہ تعلیم اور عورت کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مجموعہ کوئی چیز نہیں ہے مجمع قبول ہو گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو دو قبول ہو جائیں اور کوئی معلوم نہیں کہ مجمع قبول ہے کہ یہاں اس کو الحمد للہ بہت اچھا لکھا جائے گا یہاں کئی مضامین یہاں وہاں کی بات بات تو سنا دیتا ہوں لیکن وہاں آباد آباد کی بات بات نہیں آنی جیسے ہم نے یہ کہا کہ وہ جو مسلمان کی نیت ہو ہوتی ہے کہ جب تک زندہ رہوں تو اللہ تعالیٰ کہا تھا مبرداری ایمان پر زندہ رہا تو ہم تو وہی ہے لیکن بملہ یہ جب تک جگہ رہوں گا آپ جب تک کرتا رہوں گا آپ پر مرتا رہوں گا یہ جو حضرت نے لکھا ہے کہ ساٹھ آٹھ سال کی کفر کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کیوں ہے اس لیے کہ کافی نیت یہ ہے کہ جب جنہ رہے گا کفر ہی کرتا رہے گا اس کی وجہ سے چل کے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں نہیں گی اور مسلمان کی نیت یہ ہے کہ اے اللہ جب تک زندہ رہوں گا آپ کا خرم بردار رہوں گا آپ ایمان والا رہوں گا ایمان پر ٹائم رہوں گا تو اس آٹھ آٹھ سال تالیف زندگی کے بدلے میں اس کی نیت کے مقابلے میں اس کو اللہ تعالیٰ یعنی یہ تھوڑا سا ٹیسٹ پیریڈ تھوڑا ممکن ہوتا ہے نا دیکھ لی ہوتا ہے تھوڑا آرام کو ٹیسٹ میں پاس آ گیا فوج میں پانی کے اندر دس منٹ کو سانس کے روکے پانچ پانچ منٹ سانس اور وہاں جاؤ جاؤ گلاگ لگانی ہے لیکن وہ تھوڑے آتے ٹیسٹ ہوتا ہے ساتھ ہو گیا تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا دنیا میں ابھی تو غرض یہ کہ وہ اس پر یہ جملہ جلا رہا کہ اے کیونکہ مسلمان کی نیت یہ ہے کہ اے اللہ جہاں تک بلتا رہوں گا آپ پر مرتا رہوں گا دنیا بھی نہیں مروں گا آپ پہ مرتا رہوں گا بس بس تو یہ کیسی اچھی بات بات ہے دیکھو اس سے ثابت ہوا کہ مجنا ہونا نہ ہونا ہماری نظر اتنی نہیں ہونی چاہیے کیسی اختیاتے اللہ تعال ہاں ہاں یہ ]audio's做. سب انسرتا ہے وہ یہ بتا رہا تھا کہ مزموار سے اور اعتراف قصور یعنی غلطی ماننے سے لذت گنا ہو گیا یا سامنے کوئی غلطی ہو گئی حضرت نے فرمایا کہ اس میں تاویر کرنا ٹھیک نہیں ہے وہ ہوٹل میں یہ بگیا بگی اصل میں غلطی ہو گئی جیسے گلاب گلاب پانی میں اس نے چھلانگ لگا لیا اب جب وہ باہر آیا اس کو ڈانٹا کہ تمہارے کپڑے کیوں گی لے کپڑے کیوں گی تو اب اس نے یہ نہیں کہا کہ پانی میں چھلانگ لگانا پانی میں جاؤں گا تو کپڑے کو گیلے ہوں گے اس نے کہا تو یہ اللہ کا جس نے اس کو پا لیا تھا جو اللہ کا تو اس پر یہ ہوا تھا کہ لذت کم آتی ہے اسی کے توبہ کا ہی بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے محبوب مان توبہ توبت ہی اللہ کے قریب ہو گیا جب منزل قریب آئی آئی تو لذت کم نہیں آئی آئی منزل قریب آتی تو لذت نہیں آتی آئی تو یہ یہ یہ توبہ ہوئی یہ راج ہی دل کو سکون اور ٹھنڈک ریس ان کو تو درباریاں جرح سر لے نہیں معاشیت سے جرح تر لے راہ میں ساپ خشواریاں ہیں انہیں راہ میں رام ساپشواریاں ہیں جو پرہیز کرتے نہیں معاشیت سے انہیں رام سا گن کے اصل سے دور ہوگے گے گناہ کے سے دور تو منزل میں ہر وقت آسانیاں ہیں تو مندر اور قریب رہیں گے تو اگر فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا فرمایا ہے سل کا حدود یہ اللہ کا حدود شریعت ہیں ان کے جیسے بارڈر پر جم ہو رہی ہوگی تو ایک سب کا تو اسی طرح یہ شیطان کی جنگ کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہادر مت سمجھو کہ ہم بہادر ہیں ہم یوں پٹکڑیں گے ہم گول ڈولڈی لگا رہے ہیں لمبا بڑا پہنتے ہیں ستنے کلے پہنتے ہیں اور یوں کر دیں گے ہوں کر دیں گے نہیں نہیں شیطان وانف کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہادر مت سمجھو کیونکہ حضرت نے فرمایا جب کیچڑ زیادہ ہوتا ہے تو بڑے بڑے حادثی ہے بڑے بڑے دعوے دار کا ایمان مسلسل ہو جاتا ہے جب نامحرم کے قریب رکھ ہے تو بڑے بڑے بڑے پا والے وہ شکار ہو جاتے ہیں یہ حضر نے بنوایا کہ بالکل سیل کیا گیا اور کیا ہوگا تھوڑی دیر کے بعد پھٹ جائے گا حالانکہ کنک ادھر بالکل سیل کیا لیکن آگ کی گرمی بھی اس کو فاڑ دے گی تو ایسا یہ جو حسن کی گرمی ہے اللہ نے رکھی ہے دنے دنے اس کے قریب جو رہے گا تو اس کو لازمن چاہے گا گناہوں کے ارمار ہو گئے تو من مندر میں ہر رات اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان دن کے مقابلے میں کیا کہ جب چاہتا تھا میں نے تو خود ہی نہیں بحث نہیں کرنا اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہادر مت سمجھنا اس سے لڑنا مرمت یہ ہمارا کرتا ہے جتنے بڑا بڑا ہے اتنا اس کو کرتا ہے یہ ہمارے دروازے کا کرتا ہے جیسے کہ دروازے کے ساتھ کتا کھڑا ہوا مہمان آیا ہوا ہو ہے اور کیا کرتا ہے کہ ہمیں ہم آئے سے ملنے کا تمہارا آنا ہی تو وہ کتے کو جو ہے کتا ملا گا بیٹھ جا تو پھر اسی طرح اللہ سکھایا گیا کو یہ ہمارا کتا ہے تم اس سے مت لڑنا بچے چاہ رہے ہمیں فون کم لڑنا ڈائریکٹ ہمیں فون کرنا ہم تمہاری مدد نہ کریں گے یہ ہمارا کیا ہے ہماری ارینا مسلو ہم سے دور ہو گے تم میں ہر ہیں جو ہےٹ آؤٹ کیا है है <سؤال> دربار سے گیٹ آؤٹ کیا ہوا ہے مربوط ہے یہ ازلی مضبوط ہے یہ کبھی کبھی صحیح ہو ہی نہیں یہ کبھی جو ہے نجات نہیں ہوئے ازلی مضبوط ہے اور جو ہے وہ بھی بنا ہے وہ بھی برے برے برے کام کرو پتا ڈالتا ہے لیکن اس ہے گنگے اسباب سے دور ہو گے تم مندر میں ہلو تبارے ملے تالے دلوں میں بہتر شیری میاں دلوں میں ماشاء اللہ کے راستے میں پھیلنے والوں کی دوائی علاج آیا ہے اس لیے حاصل کر دو تو یہ سارے جلد جلد جلد سارے تقاضے یہ جو ہے معدوم پڑ جائے یہ ان کو ختم کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ جو ہے کل قدم ہو جائے گا جیسے جیسے مغلو تو ہم آشا کرنے دیکھیں جب جب آ گیا گلم میں تو سارا نکل کر لایا رہا ہے غیر جائے آئے دل میں ہم آ جایا اس حاصل کرنے کا یہ فائدہ ہوا ہے خود کوئی بھی جب محبت پتی کی آ جاتی ہے تو محبت جو ہے وہ عمل کو آسان بنا دیتی ہے دیکھیے نا دنیاوی محبوب ہے وہ ہے اس طرح وہ کہتا ہے پھر ویسے ہی کام کرتا ہے تو آسان ہو جاؤں گا دنیا والے اس کو تانے دے رہے ہیں کہاں بھاگا جا رہا ہے اور لڑکیاں بھی ہیں کہتے ہیں میں کیا کیا پسند پسند ہے یہ نہیں اس کو جو ہے کوئی دنیا کی ننگو نام نہ بدنامی کی پرواہ مانگی کا تو مولا پر ارے اس سے مولا کا جو سینکڑوں کروڑوں ہزاروں لاکھوں کو حسن دیتا ہے حکم کی بھی کر حق حاصل کر لو کسی ہے اس کے آج کل کیسے ہوگا آم ملتا ہے آم والے سے امرود ملتا ہے امرود والے والے دودھ ملتا ہے دودھ والے سے کپڑا بڑھتا ہے کپڑے والے والے تو اللہ کے لانے ملیں اللہ والے اللہ سے ملے گی لے کے لے موقع ہے دلوں میں بہت گل بیماری رہے ہف میں ہر بم سے کیوں ہے گریزاں رہے ہفتوں میں ہر بم سے کیوں ہے گوریزان رہے تناسانیاں ہیں رہے راستہ تھوڑی ہے بڑا مشکل ہے مجاحذہ ہے جہاز جب چیک کرتا ہے تو جب وہ اپنی مطلوبہ ہے سفر کرتے رہتے دونوں طرح کا سفر اردو کا سفر بھی انگریزا کرتے انگریزی کا سفر بھی تو اور یہ مہینہ بھی سفر جب جہاز کرتا ہے تو ہوا میں ایسے ہلدا ہو جاتا ہے اور بازو آ سے ابھی کوئی ہائٹ نہیں پہنچا درمیان میں کوئی ایئر پاکٹ آ گئی ایسی بگلیں بھی لگتا ہے آس پاس سے یہ جو امریکہ کی سائڈ ہے وہاں تو بہت ہی زیادہ جاتا ہے جن کی سمندری ہاں ہاں تو وہ اپنا متزل سا رہتا ہے اور جب اپنی ممدود ہائٹ پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ بالکل اسموتھ کرتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا کہ ریاض کل بھی رہے گا لیکن تو یہ اللہ کراتا ذرا مشکل ہے لیکن اس کا انعام بھی تو دیکھو کیا ہے فائدہ صاحب فرماتے ہیں پہنچنے میں ہوگی پہنچنے میں ہوگی جو بے حد تک تو راہ رہا کیا انتہائی نہ ہوگی انعام بھی تو دیکھو کتنا بڑا نہ اللہ تعالیٰ بڑی بڑا تھا جہان کا مالک نہیں ہے یہ تو دیکھو کہ فائدہ کتنا ہوگا ہر آدمی اپنی فیزیبلٹی کے حساب سے مشکل اٹھاتا ہے کوئی جاب ملتی ہے تو کہتا ہے اچھا خاصا صوبہ جو ہے سات بجے جلدی جلدی ناشتہ کرو گے مارو اور ادھر بھاگو ادھر بھاگو سب کر آٹھ بجے پہنچنا ہے تو مگر اس کو دیکھتا ہے کہ میڈیکل ہے یہ ہیلتھ پلانٹ کا چلو سب گوارا ہے تو گوارا کراتا ہے نا دنیا کی لیکن اتنا بڑا دونوں جہان کا مالک ہے اس کے لیے تھوڑی بہت مٹر اور اتنی زیادہ نہیں ہمارے حضرت ان کو پونے وہ تھوڑا پونے ارمان کر دو نہ جائے نگر یہ بھی نہیں کوئی وائی فائی نہیں جائے جائے لیکن نہ جائے جا کے بس اتنا کام اور تھوڑی بہت مشکلات پھر یہ مشکلات کی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہتی جب اللہ تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں کہ میرا بندہ شادی سے مزے دار رے ہبو میں ہر غم سے کیوں ہے رو ن تنہا کن دیکھو دیکھو جو میرا دل وہ آبادی ملتی ہے کیا کیا الفاظ یہ تو وہی حل ہے تو بیاں الفاظ بوئے بوئے مولانا رومی فرماتے ہیں بوئے بوئے کہ یہ جب میرے محبوب حقیقی کی خوشبو ارش آزاں جوڑ کر میرے قلب کلاتی ہے آدھی رات میں تنہائی میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں یا خون خوما کر رہا ہوں وقت تو میرے محبوب کی جو خوشبو میرے دل کو آتی ہے پوری لذت اور اس کو سارے زبان ساری دنیا کے لوگیں بیان کرنے سے ہے ساری دنیا, دنیا کی زبانیں اس کو بیان یاد نہیں رکھیں زباں زباں اور زباح جو ہمارے کوئی زبان والے بیان یاد نہیں رکھتے آخر یہ رو میرے گنا گیا دے ہو جو میرانی آئی وہ آبادیاں ہیں بلام کی مرضی پہ اپنی رضا کر بلام کی مرلی پہ اپنی رضا کربئی کر میں دیکھے گا سلطانیاں ہیں کبھی میں دیکھے گا سلطانیاں ہیں ہاتھ ہاں چاہتا چوہا پھر چوہا پھر یہ ہے نا حافظ اللہ کے نام میں تو اس کو وہ لفظت حاصل ہوتی ہے کہ وہ جو ہے ایک ایک جاب گندم کا دانا گندم اور جابے کے بدلے جو سلطنت ہیں اور سونے اور جواہرات سے بھری ہوئی خزانے ان کو ایک جاب کے بدلے مجھے لگنا پسند نہیں کرتا اور ایک ہیں کر پاتے ہیں رخمنجر جا کے ان بزرگ کو جو ہے وہ آفر کیا میں آپ کی یہ ملک سنجر جو آپ کی خدمت میں دینا رہنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کیا بنانا روکے کہ اگر میرے دل میں ایک ذرہ بھی اس ملک کے سنجرم کی ہب ہو تو میرا یعنی میری نسبت کیا جائے میرا کیا ہوا تھی بادشاہ کے اوپر اترائے یا میرے نسبت خراب ہو جائے برباد ہو جائے اگر میرے دل کے اندر ایک ایک ایک جرہ برابر تیرے ملک یہ اللہ اور جب سے مجھے اللہ سے یہ سلطنت ملی ہے میں میری ملک نیم روز ہوں خرید میں کیا بات فقیری میں کی مرضی پہ اپنی رضا کر فقیری میں گا گلطانیاں کیا دار ہے سبحان اللہ تیرے ہاتھ تعمیر میں تیرے ہاتھ سے تعمیر ہوں میں مبارک مجھے میری ہیں مبارک مجھے میری ہیں تیرے ہاتھ تعمیر ہوں جگہ آ جا رہے ہیں تو حکومت جو اس علاقے کو آپس زیادہ قرار دیتی ہے اور یہ اعلان کرتی ہے کہ اس علاقے کی تعمیر ہم خود کریں گے حکومت اپنے خرچے پہ اس کو تعمیر کر کے دیکھ شریف گے جو شریر حکومت ہوتی ہے شریر ہی وہ کہ آپ علاقہ ہے ہم خود اس کی تعمیر کریں گے تو جو بندہ اللہ کے لیے اپنا دل ہوتا ہے ان کی نافرمانی سے بچنے کے لیے اس ٹوٹے ہوئے دل کی تعمیر تھی وہ ابو دن سے مبارباد کیا بابا دھا سے تیرے رات تعمیر میں مبارک مجھے میری ہیں مبارک جو گیتا ہے ہرو کونے تمنا جو گیتا ہے ارو کونے تمنا اسیل بس گلا ہے اسی دل اور اس کا دل ہے اس کے دل کے چاروں مہادا رات ہو گئے تو چاروں مہادا اللہ سینکڑوں ایک ایک رج نہیں سینکڑوں دل کے ہر مہارت شروع ہو رہے ہیں ہاں ہاں اس لیے دیکھ دل پہ نسبت بتانا جول تیرے نرپت کلا بیاں ہیں لابیاں لی ہر ایک دل کیا الگ ہے کردلی ہر دل کیا الگ ہے مہربانی جیسی قربانیاں ہیں مہربانی جیسی قربانیاں ہیں کرلی ہرگل کیا سر ہے کرلی ہر ہے مہربانیاں جیسی پوربانیا میربانی جیسی پور بانیا زبان دوستیا ہے بات مگر بیا رو میں مبارک مجھے میریا ہمارے والد مطالعہ الگ الگ اللہ علیہ ایک بات کا ساتھ ساتھ بھائی بھائی دلکو اللہ مطالعہ الگ ہے زمین وان باوجود قدرت کے ایک ایک زمانہ ایک بچہ گزرا تب کہیں جا کے زمین اسی طرح تھا کسی بھی ناما کو تدریجن پال مال کر کمال بھگ پہنچا دیا اس کو کہتے ہیں ربوبیت ربوبیت یہ ادیت اللہ اللہ تعالی ہے یہ تدریجن جن نامہ کو کمال بھارت پہنچانا تدری گری تو دین میں جو آ جاتا ہے وہ کوش میں لگا کرتا رہے گئے بن بھئے کوشش میں لگے رہے ہیں اور گر پڑے تو کیا میاری ماری کی کیا بات ہے پھر اللہ اللہ خبر اللہ سے معافی مانگیں گے اس چل پر انشاءاللہ ایک دن مندر پہ پہنچ جائیں گے ن کر سکے نسل کے پہلوان کو تو یوں ہاتھاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالا ہمیں کچھ کریں گے نہیں کوشش کرتے رہو نہ کر سکے کے پہلوان کو تو یوں ہاتھاؤں بھی ڈھیلے نا ڈالے ارے اس کی کچھ ہے عمر بھر بھر کبھی یہ دبا کبھی تو لے یعنی آخر میں اللہ والا اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں میرا بندہ چل رہا ہے کوشش کر رہا ہے رو بھی رہا ہے مانگ بھی رہا ہے توفیعت بھی مانگ رہا کرنے کی تو اس کو اللہ تعالیٰ ہی چھوڑ دیں گے نہیں مرنے سے پہلے پہلے اللہ اللہ اپنے مٹھائی آئے میں اپنے میں اس کو بھی اپنا پیارا ہی بنا گے اللہ تعالی تعالیٰ فرمائن بالکل اللہ السلام علیکم اللہ اب یہ